ما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فِي قرآن المجید والفرقان المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفه انا انزلنا التوراة فیها هدن ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفحروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تقشبوا الناس واقشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قديلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القافرون موضوع آج کا جو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے کہ کیا ہمارے حکمران کافر ہیں آج کل اس موضوع پر بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں اور ہر وہ آدمی جو اپنے منہ میں زبان رکھتا ہے وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ بولے کچھ نہ کچھ کہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی حساس ترین مسئلہ ہے بڑے بڑے علماء اس بارے میں بہت سوچ وچار کے بعد بات کرتے ہیں رکمران تو رکمران ہیں کوئی بھی عام انسان کیوں نہ ہو اسے کافر قرار دینا اس کی تکفیر کرنا یہ بہت نازک مسئلہ ہے لیکن آج کل لوگوں نے اس کو بڑا پسندیدہ موضوع بنایا ہوا ہے اور حقیقت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ایک دوسرے کو کافر کہنا یہ وہ عمل ہے کہ جس کو شیطان نے لوگوں کے لیے بڑا مرغوب اور پسندیدہ بنا کر پیش کیا ہے اس کے علاوہ آپ دیگر وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں ان پر نظر دوڑا لیجئے مثلا غیبت ہے کسی کی چگلی ہے یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے کہ ریبت کرنے والا چگلی کرنے والا اپنے آپ کو اس شخص کی نسبت بہتر اور افضل سمجھ رہا ہوتا ہے جس کی ریبت یا چگلی کی جائے ایسے ہی جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو اس آدمی کے مقابلے میں بہت بڑا فنکار سمجھ رہا ہوتا ہے جس کے آگے وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جس کے سامنے جھوٹ کہہ رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اگر اس کو شک بھی پڑ جائے کہ جس کے سامنے میں نے جھوٹ بولا وہ میرا جھوٹ پکڑ لے گا یا اسے بآسانی با میرے جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا علم ہو جائے گا تو وہ کبھی جھوٹ نہ بولے ایسے ہی کسی کو کافر قرار دینے والا وہ اپنے آپ کو اس کی نسبت افضل اور بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے یعنی شیطان کا وہ ایک بہت بڑا وار جس کو تکبر کہا جاتا ہے کتنا تکفیر کے اندر یہ مزمر اور پنہاں ہے کہ کسی کی بھی تکفیر کرنے والا اپنے آپ کو اس سے افضل اور بہتر سمجھ کر دوسرے کو گٹیا قرار دے رہا ہے دوسرے کی تزلیل و تحقیر کر رہا ہے اس کو کافر قرار دے رہا ہے اور پھر حکمران چونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تقریباً تمام تر عوام جانتی ہے کسی ایسے بندے کی بیزتی کی جائے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں تو اس میں بیزتی کرنے والے کو کوئی اتنا لطف نہیں آتا حکمران چونکہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں اس لیے حکمرانوں کی بےزتی کرنا ان کو ذلیل رسبا کرنا حتلا کہ ان کو کافر قرار دینا لوگ اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ عام طور پر حکمرانوں کے رویے اور ان کے کام اور ان کی پالیسیوں سے عوام اکثر و اس تنگ ہوتی ہے تو جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ انہیں سنانے کے لیے بہت کچھ مہیا کر دیتے ہیں اور پھر اس میں بنیادی باتیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو یہ ملک میں نافذ نہیں کرتے حجود اللہ کا نفاذ ملک میں نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ ہوا کا نے فرمایا ہے ومل یحکم بیما بِمَا انزل اللہ فا کاحمل کا فرون جو بھی اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر تو چونکہ حکمران ہماری حکومتیں ہماری عدلیہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتی لہذا یہ کافر ہیں لیکن یہ آیت پڑھنے والے اور اس سے استدلال کرنے والے اس سے اگلی چند آیات کو بھول جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا مم یحکوم بما ان ضال اللہ فلاق الفاسم کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں گناہ ہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعلی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ ظالم لو ہیں تین مختلف قسم کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والوں کے لیے کافر فاصم اور ظالم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے لوگ تین مختلف طرح کے ہوتے ہیں بسا اوقات کافر بھی ہوتے ہیں بسا اوقات وہ کافر نہیں ہوتے ظالم ہوتے ہیں اور بس اوقات وہ ظالم بھی نہیں ہوتے محض فاسق اور گناہگار ہوتے لیکن حکمرانوں کی تکفیر کرنے والا طبقہ وہ ان باقی معاملات کو نہیں دیکھتا وہ کہتا بس کافرون کا مطلب کافرون تو ظالمون اور فاسقون اون کو چھوڑو بس کافرون لیکن ایک بڑے لطف کی بات ہے ذرا غور سے اس کو سمجھنے یہ مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو جائے گا خلاف شریعت فیصلہ کرنے کی وجہ سے حکمرانوں کو کافر کہیں فاسق کہیں یا ظالم کہیں کیا کہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت رائج قانون یہ زیا کے دور میں بنا بھٹو کے دور میں اس سے پہلے برٹش لا چلتا تھا ٹوٹل طور اس وقت دستور میں یہ بات رکھی گئی کہ اصل حاکم اعلی وہ اللہ تعالی ہے اور ملک کا دستور ملک کے قوانین وہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے اس اصول کے مطابق پھر جتنے بھی قوانین اس وقت رائے گئے وہ سارے کرے بنائے گئے بنا کے دینے والوں میں پیش پیش تھے مولانا مفتی محمود صاحب دیوبنگ کے بہت بڑے عالم تھے بزرگ تھے مفتی انہوں نے اس مسودہ قانون کو این قرآن و سنت کا نچوڑ قرار دیا یہ باتیں معروف ہیں کوئی دھتی چھپی نہیں پھر اگر مفتی محمود صاحب نے پاکستان کے قانون کو اہم قرآن و سنت یا قرآن و سنت کا نچوڑ قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علماء احناف صرف مفتی محمود صاحب نہیں تمام تر علماء احناف وہ دریوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں ان کا دعویٰ ہے کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور اس بات کا برملا اظہار وہ اپنی تحریروں میں بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں بھی کرتے ہیں دو بنیادی باتیں کہ ایک حنفی دیوبندی مفتی صاحب نے پاکستان کے قانون کو کتاب و سنت کے مطابق یا کتاب و سنت کا نچوڑ قرار دیا اور دوسری طرف تمام تر علماء احناف فکا حنفی کو کتاب و سنت کا نچوڑ گردانتے ہیں قرار دیتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ مفتی محمود صاحب یہ قانون بنانے میں اکیلے نہیں تھے اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے لیکن چونکہ پیش پیش کیے تھے لہذا انہی کا نام کا پھر پاکستان میں اس وقت رائج جتنے بھی قوانین ہیں ان میں سے کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں جو فقہ حنفی سے متصادم ہو فقہ حنفی سے ٹکراتا ہو پاکستان میں رائےج الوقت قوانین تمام کے تمام تر فقہ حنفی کے عین مطابق اگر یہاں کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تو اس لیے کہ فقہ حنفی کے مطابق مسجد سے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں دکان سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جس چیز پر کوئی محافظ اور نگران ہے اسے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بچے کو اگر کسی نے اگوا کیا ہے اس پر حد نہیں لگائی جائے گی اگرچہ بچے نے زیور ہی کیوں نہ پہنا ہوا ہو ایسے ہی اگر کسی نے قرآن مجید چوری کر لیا قرآن پر سونا چاندی ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ ہدایا اور فتوا عالمگیری کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. اب بتائیں کہ باقی کیا بچا جس کا ہاتھ کاٹا جائے زینا اس کی سزا رجم سنسار کر دینا یا کوڑے لگانا غیر شادی شدہ کو پاکستان میں اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوتا اس لیے کہ فکا ہنفی میں اس بات کی اجازت ہے کہ پیسے دے کر اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے ہدایات کے اندر کتاب الحدود میں یہ باتیں موجود ہیں ایسے ہی یہ چند ایک مثالیں ہیں کوئی بھی آپ قانون پاکستان کا اٹھا لیں اور جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر شرعی قانون ہے بالکل وہی قانون فقہ حنفی سے آپ کو دستیاب ہو جائے گا مل جائے گا فقہ حنفی پر تنقید مقصود نہیں ہے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سمجھیے اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا درج نہیں درج ہے موجود ہے لکھی ہوئی ہے زانی کو کوڑے مارنے کی سزا سنسار کرنے کی سزا قوانین میں لکھی ہوئی ہے موجود ہے لیکن اس کو چھوڑ کے جو دیگر سزائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ فکاحانفی میں یہ سارا کچھ موجود ہے مختصر سی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کے تمام تر قوانین فکا حنفی کے عین مطابق ہیں تو فقہ حنفی کو اسلام کا نچوڑ کہا جاتا ہے اور فقہ حنفی برے صغیر پاکو ہند میں تقریبا تقریبا آٹھ نو سو سال تک رائج رہی ہے برے صغیر پاکو ہند میں باقی جگہوں پر تو تھوڑے عرصے تک رہی ہے لیکن بطور قانون اور بطور حکومت اور حکمرانی بڑے صبیر پاپو ہند میں تقریباً آٹھ نو سو سال تک فقہ ہنکی کا عروج رہا ہے دور دورہ رہا ہے اس وقت سے لے کر ان کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا موجود ہے آج تک تاکر... کسی نے بھی کسی حنفی فقی کو کافر قرار دیا بالکل نہیں کسی کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگایا گیا پھر آج بھی حنفی علما اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں اسی فقہ کے مطابق فتوے دیتے کوئی ان کی تکفیر نہیں کرتا اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایک مفتی صاحب مدرسے میں بیٹھ کے فتوا دیں وہ جائز اور درست ہے اور وہی فتوا اگر عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج دے دے اور اس پر عمل درامد کروا دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہی بات جو ایک حنفی عالم دین نے حنفی مفتی نے کہی ہے لکھی ہے اس کے اوپر تکفیر کوئی نہیں کفر کا فتویٰ کوئی نہیں اور وہی کام اگر حکومت کر دے یا جج صاحبان کر دیں تو وہ کافر مشرق بن جاتے ہیں پیمانہ تو ایک ہونا چاہیے اصول توانین سب کے لیے برابر ہوتے ہیں اگر فکہ احناف یہ سب کچھ اپنی کتابوں میں لکھنے کے باوجود ان کے مطابق فتوے دینے کے باوجود وہ اگر مسلمان ہیں تو پھر ان فتووں کے مطابق فیصلے سنانے والے لوگ بھی کافر نہیں ہو جاتے اچھا یہ سب کچھ کے باوجود علماء احناف پہ کسی نے فتوا کفر کا نہیں لگایا کیوں یہ بھی ایک اہم بات ہے سمجھنے اچھی طرح سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تکفیر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے کسی بھی آدمی کو معین طور پر کافر قرار دینے کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے ہیں جب تک انہیں اپلائی نہیں کیا جائے گا آپ کسی کو کافر مرتد قرار نہیں دے سکتے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرقان حمید میں فرمایا ہے علامن اکرحا و کلب ہو متمن وہ آدمی جو کلمہ کفر کہتا ہے کفری بات اپنی زبان سے نکالتا ہے یا کوئی کفری کام کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ایسا آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا ہو دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے لیکن فار مشرقین اس کو کفری شرکیا کام کرنے پر مجبور کر دیں اور وہ مجبوری کے مارے کوئی کفری کلمہ اپنی زبان سے کہہ بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوتا یعنی جبر و کی وجہ سے کفری شرکیہ کام کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی وہ آج جبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا وہاں سے واپس آئے آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کر لیے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو دیکھا یشٹون علی مرضبان اللہ وہ اپنے مرضبان کو اپنے بڑے کو سجدہ کرتے تھے تو میں نے تین میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی تعظیم کے سب سے زیادہ حقدار لہذا میں نے آپ کیا گیا کہ سجدہ کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹ سے کافر مشرق نہیں کہا بلکہ سمجھایا مسئلے کا علم نہیں جہالت لا علمی کم فہمی کی بنا پر ایک غلط کام کر لیا جو بظاہر کفر و شرت بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں یہ کام جائز نہیں ہے اگر میں کسی انسان کو کہتا اجازت دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو رکن دیتا کہ وہ اپنے خامت کے آگے سجا ریز ہو لیکن اس کو بھی اس کام کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں یہ کام جائز نہیں درست نہیں انہوں نے لا علمی کی وجہ سے ایسا کام کر دیا اب لا علمی کی وجہ سے ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں مرتب ہو جاؤں گا کافر ہو جاؤں گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا اب اس کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگے گا بلکہ وہ بیچارہ معذور ہے اس کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا کہ یہ جو تیرا عمل ہے یہ کام یہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے آپ دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کے بارے میں اگر کوئی کافر کوئی بات کرے گا تو ان سب کا خون کھولنے لگتا ہے اسلام کی غیرت حمیت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے لیکن نہ جانتے ہوئے لامی اور جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے من تارا کا سلاط المقوبہ متعمدن فقد کا خارا جس بندے نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے فرضی چھوڑ دی اس نے کفر کیا فرمایا آدمی اور کافر کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متفق تھے اس بات پہ کہ نماز کو ترک کرنے والا نماز کو چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے واد حدیثیں کوئی لگی لپٹی نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو عام آدمی کو سمجھ نہ آتی ہو بڑی واد حدیث ہیں لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ لوگ اسلام سے محبت کرنے والے اسلام سے لگاؤ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کہنے کہلوانے والے اور کفر سے نفرت کرنے والے ہیں لیکن علم ہی نہیں کہ جس کفر سے ہم نفرت کرتے ہیں لا میں اسی کفر کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ نماز ترک کرنے سے میں کافر ہو جاؤں گا بلّہ ہی کوئی ایک آدمی بھی ایک نماز بھی چھوڑنے والا نہ رہے لوگ اگر نماز میں سستی کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں کوتاہیاں کرتے ہیں اس کا سبب اس کی وجہ جہالت ہے لا علمی ہے شعور ہی نہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا تعلق مسلمانوں سے ختم ہو کے کافروں کے ساتھ جڑ جائے اب لامی اور جہالت کی بنا پر کسی آدمی کی تقریر نہیں کی جائے گی اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا پہلے اسے علم دلائیں اس کو بتائیں اس کے کوئی اشکالات ہیں انہیں دور کریں ختم کریں اس کے بعد پھر بھی اگر وہ اپنے کفر عمل کو نہیں چھوڑتا نہیں ترک کرتا پھر جو ماہرین فن ہیں کبار علماء ہیں راس پھر علم لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کافر ہونے کا فیصلہ کریں اب آپ دیکھیں کوئی آدمی نے غوت کا دعوی کر لے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نبوت کا دعویٰ کرتے ہی فوراً علماء نے اس کو کافر نہیں قرار دیا بلکہ بقت لگا اس کو سمجھایا اس کو بتایا اس کے ساتھ مناظرے ہوئے کافی عرصہ پیتا اور جب ہر طرف سے اس کو لاجواب کر کے اس کی تعویل کو توڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا اس کا ناطقہ بند ہو گیا حجت اس پر قائم ہو گئی اس کے بعد مولانا بشیر احمد شاہ سوانی رحمہ اللہ نے اس کے کافر ہونے کا خطبہ دیا ہمارے ہاں تو کوئی آدمی تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کر لے لوگ اس کو کافر مشرق سے نیچے کوئی کیٹیگری نہیں ہے دینے کے لیے ایک ہی تم کا تھاما ہوا ہے جس سے کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی چلو یہ کافر ہو گیا یہ مشرق ہو گیا یہ بجتی ہو گیا بس ایک ہی وہ ڈانگ پکڑی ہوئی ہے اور سب کے پیچھے یہ بہت حساس انتہائی نازک معاملہ ہے ایسے ہی بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کفریا کام کرنے والا شرکیا کام کرنے والا وہ کوئی تعویل کرتا ہے تعویل کا مطلب قرآن مجید کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے اپنی طرف سے وہ انصاف کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے وہ قرآن اور حدیث کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو صلاحیت ایک جیسی نہیں دی ہر آدمی کی ذہانت برابر نہیں ہوتی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی کوئی درست نتیجہ نکال لیتا ہے اب ہوا یہ کہ غور و فکر کرتے ہوئے ان سے کوئی غلطی ہو گئی شیطان نے پھسلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مستحد انصاف کے ساتھ دین کو سمجھنے کی خاطر قرآن و سنت پہ غور کرے اور اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچے یا تو وہ اس کا نتیجہ درست ہوگا یا غلط ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرماتم رسید حادل حاکم جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے کے لیے جد جہد کرتا ہے استحاد کرتا ہے کوشش و کر کے درست فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے نتیجہ وہ غلط نکال بیٹھتا ہے آخر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے فلاحو اجرن اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتا ہے ٹھیک ہے نتیجہ غلط نکلا ہے فیصلہ اس سے غلط ہو گیا ہے کوئی بات نہیں لیکن اس نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش تو کی ہے نا اس کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتا ہے اور اگر اس کا فیصلہ درست ہو جائے فلاح اجران اس کو دو اجر ملتے ہیں ایک کوشش کرنے کا محنت کرنے کا نتیجہ نکالنے کا اور دوسرا درست نتیجے کو پالے تو فقہ احناف کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اسی قسم کی ساری باتیں موجود ہیں اب ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ عائد نہیں ہوتا کیوں وہ مستحد تھے انہوں نے اشتہاد کیا انہوں نے کوشش کر کے دینی شعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی مختلف حالات میں مختلف واقعات میں انہوں نے مسائل کا حل تلاش کیا کہیں حل درست نکل آیا کہیں ان سے غلطی ہو گئی وہ تعویل کا شکار ہو گئے اجتہادی غلطی کا شکار ہو گئے تو ان کی اس اجتہادی غلطی کی بنا پر ان کو کافر یا مشرق قرار نہیں دیا جائے گا ایسے ہی وہی اشتہادی غلطی جو ان فوکہ سے ہوئی جنہوں نے یہ بڑی بڑی فکا کی کتابیں مرتب کی اسی غلطی کو آج اگر کوئی آدمی یہ اپنا لیتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں درست اپنا رہا ہوں یا غلط اپنا رہا ہوں बड़े اتنے بڑے عالم دین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اسی کے اوپر یہ چل پڑا ہے اور پھر موجودہ دور کے علماء بھی فدمہ دے رہے ہوں کہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے سابقہ دبار کے والا ماں کو اگر غلطی لگ سکتی ہے تو موجودہ دور کے لوگوں کو غلطی کیوں نہیں لگ سکتی ان کو غلطی لگی اور اب بھی بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی وہ انہوں نے کہہ دیا جی بالکل ٹھیک فیصلہ تھا لوگوں نے پکڑ کے اس کو اپنایا اس کو قانون بنایا معاشرے میں نافذ کر دیا تو بھلا کیوں کر اس وجہ سے ان کی تقدیر کی جائے اسی طرح جیسے ابھی میں نے ایک مثال کے طور پر سمجھایا آپ کو نماز کا معاملہ اب اکثر و بیشتر لوگ ہمارے معاشرے میں نماز سے کنی کترانے والے دور بھاگنے والے صرف اس جہالت کی وجہ سے اس لاعلم کی وجہ سے کہ لوگ اس کو کفر سمجھتے ہی نہیں اور اگر کوئی کفر سمجھتا بھی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ کام کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن سے خارج نہیں ہوتا یہ کفر اکبر ہے یہ کفر اصغر ہے یہ تقسیمیں بنا کے ان شکو کو شبہات کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے بے نبازیوں کی کثرت ہو گئی بالکل اسی طرح زکات کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے زکات کو بھی ایمان اور اسلام کا جوز لازم قرار دیا چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے خلاف لڑتا رہوں کب تک جب تک یہ توحید و تو رسالت کی گواہی نہ دیں نماز نہ قائم کریں اور زکات ادا نہ کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے کچھ لوگوں نے زکوٰ دینے سے انکار کر دیا کچھ لوگ دیتے تھے کہتے تھے کہ ہم دیں گے اپنی مرضی سے پوری نہیں دیں گے انہوں نے اعلان کیا و اللہ لو منا انا کن کانونا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کام اللہ منڈی اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچہ جس کی زکات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتے تھے اب اگر اس کی زکات نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا انہوں نے زکوات نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا سنن نبی داود میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا تھا کہ زکات جو خوشی کے ساتھ دے دے گا ٹھیک ہے جو نہیں دے گا انہیں آخا ہم اس سے زکات بھی لیں گے و شطرہ مالی ہی اور اس کا مال بھی وہاں کے سرکار ضبط کرے عظمتمن اعظامات وبینا یہ ہمارے رب کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے لا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنی آل کے لیے یہ مال جمع کر رہے ہیں ہم میں سے کسی کے لیے زکوٰۃ کی ایک پائی بھی حلال نہیں عظمت من اضامات اور اللہ کا فیصلہ ہے انہوں نے اعلان کیا اب بکر رضی اللہ تعالیٰوں کے دور میں ایسا وکوا ہوا تو انہوں نے زکوٰ نہ دینے والوں ماں نے زکات کے خلاف املن جہاد کیا لیکن ہمارے معاشرے میں اس بات کا ادراک لوگوں کو نہیں کہ زکوات نہ دینے کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا مال اور اس کا خون حلال ہو جاتا ہے زکات نہ دینے والے کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تعلیم کی دینی تعلیم کی کمی ہے ویسے تو تعلیم بڑی ہے لوگوں کے پاس لیکن دین کا بنیادی علم وہ نہیں ہے وہ اس بنیادی علم نہ ہونے کی بنا پر بہت ساری ایسی خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں اور یہ جہالت ہمارے اس معاشرے میں ایک بڑا عذر ہے ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں سب لوگوں کو ایک بات کا علم ہو اور اس معاشرے میں کوئی آدمی کہے جی مجھے تو پتا نہیں تھا اس کی جہالت قابل قبول نہیں ہو اور جس معاشرے میں اکثریت کو جس بات کا علم نہیں ہوتا اس معاشرے میں رہنے والا کوئی آدمی اگر کفر یا شرک کا ارتقاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں کہ یہ کام کرنا کفر ہے یا شرک ہے یہ کام کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جہالت عذر بن جاتی ہے پھر اس کی جہالت کو رفع کرنا ختم کرنا یہ اہل علم کا کام ہے ایسے ہی نہیں اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا اس کی تکفیر کر دی جائے گی پہلے اس کی جہالت کو ختم کیا جائے اس کو سمجھایا جائے اور تکفیر کی جتنی شرطیں ہیں وہ پوری ہوں جتنے موانع ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر کسی بھی شخص کی تکفیر کی جائے اور جو حکمرانوں کی تکفیر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ حساس اور خطرناک معاملہ ہے سب سے پہلے یہ کام خارجیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے حکمرانوں کی تکفیر اور ان کے خلاف بغاوت اور لڑائی جھگڑے کا محاذ گرم اور جب بھی یہ وبا اہل اسلام میں پھیلی ہے اس کا نقصان ہی ہوا ہے کبھی کوئی فائدہ نہیں اور دین میں جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کے سب فتنوں سے زیادہ خطرناک ترین فتنہ یہ تکفیر کا اور خروج کا فتنہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کے مطابق عقیدہ و حمل بنانے کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے موت دے تو ایمان کی حالت میں بہت نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ بلّا